یہ سور مؤمن کا دوسرا رکو اور میں پارے کا ساتواں رکو ہے اشا فرمایا ان لدینا کا فروغ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یونا دھیں پکارا جائے گا کل بروز قیامت انہیں فرشتے پکار کر کہیں گے کافروں آج تم اپنی جان سے بیزار ہو آج تم شرمندہ اس قدر ہو کہ خود تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہے لیکن جس قدر تم اپنی جان سے بیزار ہو اس سے زیادہ اللہ تعالی تم سے ناراض ہے لمق اللہ ہی اکبر مقی کم انفسکم ضرور جس قدر تم اپنی جان سے بیزار ہو اس سے زیادہ اللہ تعالی تم سے ناراض ہے اذ تدعون جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا اور ایمان کی دعوت دی جاتی فتح پس تم کفر کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے اولو وہ کافر کہیں گے ربنا اے ہمارے رب امت تو نے ہمیں موت دی اس نت دو مرتبہ وہ آشیئی اور تو نے ہمیں زندہ کیا اس نت دو مرتبہ اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک بے جان ذرے کی حیثیت رکھتا ہے نطفے کی حیثیت رکھتا ہے اسے موت سے تشبی دی گئی پھر وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے پھر دوبارہ اسے موت آتی ہے یعنی وہ قبر میں جاتا ہے پھر کل بروز قیامت اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس طرح دو مرتبہ جینا اور دو مرتبہ مرنا ہے اور بعد مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں زندہ ہوئے پھر موت آئی اور قبر میں گئے پھر قبر میں جانے کے بعد برزخی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی یعنی مومن کو بھی عالم برزخ میں زندگی حاصل ہے کافر کو بھی ہے عذاب اور ثواب یہ اس کی روح پر ہو رہا ہوتا ہے پھر جب پہلی سور پھونکی گئی اور ساری دنیا کو فنا ہے تو پھر عالم برزخ جو برزخی حیات ہے وہ بھی ختم کر دی گئی اور پھر دوسری سور پر یہ دوبارہ زندہ ہوئے اس طرح ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک زندگی جو ہے ان کی قبر کی ہے اور موت کو دیکھا جائے تو دو موتیں ہیں ایک موت تو ان کے دنیا سے مرنے پر ہے اور ایک موت برزخی موت ہے کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو ان کی برزخی حیات کو ختم کیا جائے گا چونکہ قبر کے اندر بھی مردوں کو عالم برزخ میں حیات دی جاتی ہے جس سے کافر بھی عذاب کو محسوس کرتے ہیں اور مومنین ثواب کو محسوس کرتے ہیں اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اگر قبر میں جانے کے بعد مردہ کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتا اور وہ ایک بالکل بے جان ہے اور اس کے اندر کوئی شعور ہی نہیں ہے تو پھر قبر جنت کا باغ ہو کہ جہنم کا گڑا ہو اسے کیا فرق پڑے گا اس لیے عالم برزخ کے اندر ایک حیات ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء ہیں شہداء ہیں اللہ تعالی نے انہیں عالم برزخ میں جو حیات دی ہے وہ عام برزخی حیات سے افضل و اعلیٰ ہے تو انہوں نے کہا ہے پروردگار تو انہیں دو مرتبہ ہمیں موت عطا فرمائی دو مرتبہ زندگی عطا فرمائی بات رفنا بھی بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں آج ہمیں معاف کر دے فہل الا خرو جم سبیل بس کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے ظال ان سے کہا جائے گا یہ عذاب بھی وجہ سے ہے ادا دو واحد ہو جب وحدہ لا شریک اللہ کو پکارا جاتا کفر تم تو تم اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے وہیں یوش رکھ بھی اور اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا جھوٹے خدا مانے جاتے بت پرستی کو تسلیم کیا جاتا تو مینو تو تم یقین کر لیتے فالحکم شکم پس تمام فیصلے کا اختیار لاہی اللہ, اللہ کے لیے ہے العلی جو بلند و بالا ہے الکبیری جو بہت بڑا ہے کم آیاتی وہی ہے ذات جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے آسمان و زمین میں قدرت کی نشانیاں ہے وہ یو نقم اور وہی ذات جو تمہارے لیے آسمان سے روزی کو نازل فرماتا ہے وما یت رکھ کرب اور نصیحت تو صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے اسی کو نصیحتیں اثر کرتی ہیں فد اللہ مخلصین اللہ الدین بس اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے ولو کری ہل اگر کافروں کو ناپسند ہو برا لگے رفیع عدارجاتی اللہ بلند و بالا ہے ذو العرش عرش کا مالک ہے یو الروح ایمان کی جان وہی کو نازل فرماتا ہے ڈالتا ہے اللہ تعالی من امری ہی اپنے حکم سے علام من یشاء من ہی اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے ان پر وہی کو نازل فرماتا ہے لنزیرا تا تاکہ اللہ کا وہ بندہ لوگوں کو ڈرائے یوم تلاقی اس دن سے کہ جس دن لوگ آپس میں مل جائیں گے جو جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا دن ہے اور جنتیوں کے جنت میں جانے کا دن ہے یومہم ہوں بارزون اس قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے ظاہر ہوں گے لا یقا اللہ ہوں شعی ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ ہوگی ان کا کوئی عمل اللہ پر پوشیدہ نہیں لمن الملکل یوم اللہ تعالی فرمائے گا آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے کہاں ہیں بادشاہت کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں غرور و تکبر کرنے والے لا الواحد واشد اللہ واحد قار ہی کے لیے آج بادشاہت ہے الیوم آج کے دن تجزا کل نفس بما کا ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کام کی ہے لا ظلم مل آج کے دن کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا ان اللہ سریع حساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے وہ ان ارے محبوب آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یو مل اس قیامت کے دن سے کہ جو بہت نزدیک آنے والی آفت ہے ظالموں کے لیے عدل قلوب لدل حنا اس دن دل خوف کے مارے گلے میں آ جائیں گے قلوب کے معنی دل حناجر گلوں کو کہتے ہیں اس دن دل خوف کے مارے گلوں میں آ جائیں گے لوگ انتہائی غمگین اور رنجیدہ ہوں گے ایسا غم جو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا اور ایسی شرمندگی کہ ایسی شرمندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا مال والنا میں نہ ظالموں کا نہ کوئی گہرا دوست باقی رہے گا شمیم گہرا دوست کل بروز قیامت کوئی دوست کام نہیں آئے گا ولا شفیع یو اور جن کا ایمان برباد ہو جائے گا ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا شفیع شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا یو ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول کی جائے اگلی آیت میں جس چیز کا ذکر ہے اس میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے کافر تو تباہ ہیں افسوس تو یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے سب کچھ سمجھتا ہے پھر بھی رب العالمین کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے یا اللہ تعالی خوب جانتا ہے خو نگاہوں کی خیانت اور چوری کو اللہ تعالی جانتا ہے مفسرین فرماتے ہیں نگاہوں کی خیانت اور چوری بد ہی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس کی نگاہ کس پر پڑ رہی ہے وما تو فر اور جو سینے اپنے اندر چھپاتے ہیں رازوں کو ان خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے نگاہ اگر پاکیزہ نہ ہو تو پھر ذہن اور دل بھی گندا ہو جاتا ہے اور اگر نگاہوں کو پاکیزگی نصیب ہو جائے تو ظاہر اور باطن روشن اور پاکیزہ ہو جاتا ہے اے پروردگار تو ہمیں ظاہری باطنی نگاہوں کی بھی اور سوچ و فکر کی بھی اور خیالات کی بھی پاکیزگی ہمیں نصیب فرما اس آیت کریمہ سور مومن آیت نمبر انیس اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیجئے جب بھی بد کا دل چاہے جب بھی فلمیں ڈرامے گانے باجے اور بد کا دل چاہے تو بندہ اللہ کے خوف سے لرس جائے اور اس آیت کو دہرائے یعلم علم و خو اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانتوں چوریوں کو جانتا ہے آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اور جس چیز کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اسے دیکھتی ہیں وہ ماں تخصور اور جو سینے باتوں کو چھپاتے ہیں جو سوچ گندی ہے جو برے خیالات ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جانتا ہے بندے کو چاہیے وہ ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا ذہن اور اس کا دل گندا ہو جائے امام غزالی علیہ رحما کیسی عبرتناک بات اشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز سب سے خطرناک گنا کہ جس سے دل جلدی مردہ ہونے کے چانسز ہیں وہ ہے بدنگاہی ہے بسا اوقات ایک مرتبہ کی بد ہمیشہ کے لیے دل کو مردہ کر دیتی ہے واللہ یقضی بالحق اور اللہ تعالی انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا والذین ید من مندون ہی اور وہ بت جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر لا یقون بشعین وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان کے اختیار میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ان اللہ هو بے شک اللہ تعالی ہی سننے والا دیکھنے والا ہے اس رقو میں قیامت کا ذکر ہے نگاہوں کی خیانت کا ذکر ہے سینوں کے رازوں کا ذکر ہے رب العالمین ہم سب کو میدان محشر کی رسوائی سے اور شرمندگی سے محفوظ فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ روت السلام پڑھے امام سی so <laughs> <laughs>